بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد ورسوله صلوات الله وسلام عليه وعلى اله وعلى اصحابه ومن اتبع بهدي وسنته الى يوم الدين وباعد قابل احترام معزز ومكرم سامعین و ناظرین و مشاہدین اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہر ہفتے بلغ المرام کی آخری کتاب کتاب الجامع کی شرح آپ کے سامنے الحمدللہ کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے دین کا علم اللہ کے فضل و کرم سے حاصل کر رہے ہیں میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو گروپ کو عام کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے دین سے لوگوں کو جوڑنے والی بات ہے اور جتنا زیادہ لوگوں کو جوڑیں گے اتنا زیادہ آپ کو اجر اور ثواب ملے گا اللہ کے شور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے اللہ علیہ دی سے اللہ, اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے کسی کو ہدایت دے دے تو سر کوٹوں سے تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ دنیا کی تمام چیزیں دنیا کے اندر رہ جائیں گی انسان جو عمل کرتا ہے کتاب و سنت کے مطابق اللہ کی طرف سے جو اجر ملتا ہے وہی فائدہ برقرار رہتا ہے اور اسی کا انسان کو حقیقت میں فائدہ ہونے والا ہے دنیا کی تمام دولت تمام اعمت تمام جاو حسمت اور ہر چیز دنیا ہی کے اندر رہ جائے گی اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں اور ہمارے اس چینل کو یا یہ جو ہر ہفتہ واری جو ہمارا درس ہوتا ہے اس کو لوگوں کے اندر قصر سے عام کریں تاکہ آپ کو بھی اس کا ملے کسی ایک کو بھی فائدہ ہوگا تو آپ کو بھی اس کا ملے گا کیونکہ آپ لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ اور سبب بن رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے ادال الخیر کا فعل ہی خیر کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنے والا اس کے کرنے والے جیسا ہوتا ہے جی تو الحمد ہمارے شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں اس لیے میں کچھ اور نہ کہتے ہوئے بڑے ادب احترام کے ساتھ شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں اور ہماری دعا ہے کہ اللہ اقبام شیخ کی افاط فرمائے اور شیخ کا سایہ امت پر تا دیر قائم رکھے اور اللہ تعالی ہم سب کو ان سے استفادے کی توفیق دے عام رب العالمین اہ فریت فد المشکور اسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمتہ اللہ الله عليه النبي صلی الله عليه وسلم وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَرْرَعِيَتِهِ قابل احترام قضیلت الشیخ مختار احمد مدنی حضرت اللہ دیگر اہل علم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں حافظ ابن حجر الاسقلانی رحم اللہ کی کتاب بلوغ المرام سے کتاب الجامعے میں باب ترحید میں مسائل اخلاق اس باب سے ہم برے اخلاق سے متعلق حادیث دیکھ رہے ہیں اور یہ باب ہمیں برے اخلاق سے بچنے کی تلقین کرتا ہے اور وہ کیا چیزیں ہیں جو انسان کو آخرت میں ہلاک کرنے والی ہیں ان کی نشاندہی کرتا ہے پچھلے درس میں ہم نے ایک حدیث دیکھی تھی اس حدیث س... با اس کے حدیث کے بعد آج خاص طور سے ایک بڑے اہم مسئلے پر ہم گفتگو کریں گے جو اپنی رعیت کی ذمہ داریاں پوری کرنے سے متعلق ہے حدیث کا متن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ماقبار ابن یسار سے حدیث آئی ہے حدیث کا متن اس طرح سے ہے صحیح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش للرعيه الا حرم اللہ عليه الجنه متفق عليه ما ابن يس ما اللہ يس رضي عنہ کہتے ہیں روایت ہے فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ما من عبد یس طرح ہلّہ رائیتن جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ اسے کچھ لوگوں پر ذمہ دار بنائیں ریایہ کا والی بنائیں یموت ہو یم اور کسی دن اسے موت آئے تو اس حال میں کہ وہ غاشن علیت ہی وہ اپنی ریایہ سے خیانت کرنے والا تھا ان کا حقدہ کرنے والا نہیں تھا اللہ حرم اللہ عليه جن تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس پر جنت کو حرام کر دے گا یا اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے اس حدیث کو امام البخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے یعنی جس بندے کو اللہ رب العالمین عہدہ دے اور لوگوں کو اس کے ماتحت رکھے اور ان کی ذمہ داری اس پر ڈالے دنیاوی دینی معاشی یا کسی بھی اعتبار سے سیاسی اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو اس سے جوڑ دے تو ایسا انسان اگر اس حال میں مرتا ہے کہ وہ اپنی ریایہ سے اپنے ماتحتوں سے غش کا شکار ہے خیانت کرتا ہے ان کی خیرخواہی نہیں کرتا ان کا حق ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس انسان پر جنت کو حرام کر دیا ہے تو اس حدیث میں ایک بہت ہی اہم مسئلہ ریایہ سے متعلق یا ماتحتوں سے متعلق ہے کہ ایک انسان صرف اپنی فکر نہ کرے اپنی عبادات اپنے اذکار اپنی تلاوت اور جو بھی اپنی ذمہ داریاں ہیں جو انفرادی سطح پر اس کے اور اللہ کے درمیان ہیں صرف ان معاملات کی اصلاح نہ کرے بلکہ اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا ذمہ اس پر رکھا ہے تو قیامت کے دن اس بارے میں بھی اس سے پوچھ ہونے والی ہے خاص طور سے وہ لوگ جو سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کے دینی و دنیوی امور کے ذمہ دار ہیں سیاسی اعتبار سے جیسے مسلمانوں کا حاکم ہو مسلمانوں کا امیر ہو گورنر ہو یا اسی طرح سے کسی بھی بڑے یا چھوٹے عہدے پر وہ تو ایسا انسان جس پر کوئی ذمہ داری مسلمانوں کی ہے چاہے وہ دینی ہو یا دنیوی ہو چاہے وہ سیاسی ہو یا کسی ادارے کی ہو ایسا انسان اس سلسلے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا اور اگر اس نے اپنی ذمہ داری میں خیر کا التزام نہیں کیا خیر خواہی کا بھلا چاہنے کا اہتمام نہیں کیا تو ایسا انسان قیامت کے دن اللہ کے ہاں ایسا مجرم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے جنت میں داخلہ ممنوع کر دیا ہے منع کر دیا ہے روک دیا ہے اس باب میں صحیح مسلم میں بھی ایک حدیث آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ان امیرن یلی امر المسلمین جو بھی کوئی امیر ہو مسلمانوں کا چاہے وہ امیر المنین ہو یا کوئی علاقے کا یعنی گورنر وغیرہ اس اعتبار سے امیر ہو یا سفر میں امیر ہو یا کوئی اور اعتبار سے امیر ہو امر امیر جو بھی امیر مسلمانوں کے معاملات کا ذمہ دار ہو نگراں ہو سرپرست ہو لهم وینصح لهم ہو اور پھر اس کے بعد وہ ان کے لیے محنت نہ کرے کوشش نہ کرے اور ان کے لیے خیر خواہی نہ کرے ان کے لیے خیرخواہی یعنی بھلا نہ چاہے ان کا اور بھلا چاہنے کے تقاضوں کو پورا نہ کرے اللہ تو ایسا انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح میں کتاب ایمان میں ذکر کیا ہے اور یہ ماقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی حدیث مروی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر غاشن شن ہی جو لفظ آیا ہے کے رعیا سے غش کرے اس کے بالمقابل اس کے معنی میں ہم معنی رفظ یہاں پر یہ ہے کہ وہ ان کے لیے کوشش نہ کریں اور ان کے لیے نسخ خیر خواہی نصیحت کا اہتمام نہ کریں نصیحت کے معنی ہوتے ہیں کسی کا بھلا چاہنا اپنے دل میں اس کے لیے کوئی کھوٹ نہ رکھنا اپنے دل کو اس کے لیے صاف ستھرا رکھنا اپنے دل کو اس کے لیے بھلائی والا رکھنا شر اس میں نہیں رکھنا تو یہ جو چیز ہے خیر اگر ایک انسان اریا کی خیر خواہی نہیں کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک مجرم ہے اور جنت سے ایسا انسان محروم ہوگا غش کیا ہے ابن العفیر رحم اللہ کہتے ہیں الغش ضد النصح من الغشش وحول المشرب القدر وحول مشرب القدر کہتے ہیں کہ غش جو ہے یہ نسح کی یا نصیحت کی ضد ہے خیرخای کی زد ہے اور کہتے ہیں کہ ایک پینے کا پانی یا کوئی مشروب اگر ہوتا ہے اس میں کچرا وغیرہ اگر پڑا ہوا ہو تو ایسے مشروب کو بھی جو ہے غشش کہا جاتا ہے یعنی وہ صاف ستھرا نہیں ہے اس میں آمیزش ہے ایسی چیز کی جو کہ بری ہے وہ خالص پینے کا مشروب نہیں ہے بلکہ ایسی چیز ہے جو اس میں نہیں ہونی چاہیے تھی تو اس اعتبار سے اپنے دل کو مسلمانوں کے لیے خالص نہیں رکھنا اپنے دل کو مسلمانوں کی بھلائی چاہنے کے اعتبار سے صاف ستھرا نہیں رکھنا اپنے دل کو پوری طرح سے ان کے لیے آمادہ نہیں رکھنا ان کی بھلائی کے لیے ایسا انسان اللہ کے نزدیک مجرم ہے اور اگر اس کا تقاضا پورا نہیں کرتا ہے تو یہ اور بھی بڑا جرم ہے الہایا میں یہ بات ابن الفیر نے کہی ہے ابن فارس کہتے ہیں مکائی سلغا میں الغش اللہ تنسی کہتے کہ اہل علم کہتے ہیں کہ غش کا مطلب ہوتا ہے تم خیر کو بھلا چاہنے کو خالص نہ رکھو کہ انسان پوری طرح سے بھلا چاہے یہ مطلوب ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے کہ بھلائی چاہتا ہے لیکن اس میں کچھ ملاوٹ بھی ہے اس کے لیے صحیح رہنمائی کر رہا ہے لیکن پوری طرح سے نہیں کر رہا ہے اس کا نقصان بھی کر رہا ہے فائدہ بھی کر رہا ہے یہ آدمی خیرخواہ نہیں ہے خالص اس کی خیر عالصیرخواہی ہونی چاہیے اس کا بھلا چاہنا چاہیے تو ایسا انسان اگر مسلمانوں کا ذمہ دار بنتا ہے اور ہر اعتبار سے ان کی بھلائی کے فیصلے نہیں کرتا اور ان کی بھلائی کے انتظامات نہیں کرتا تو ایسا انسان قیامت کے دن اللہ کے ہاں مجرم ہے اس سلسلے میں علامہ ثنالی اپنی کتاب سب السلام میں کہتے ہیں اس کی تفصیل کے وہ غش کرے کا مطلب کیا ہے یعنی رعای کے ساتھ میں وہ خیرخواہی نہ کرے ان کے ساتھ دھوکہ کرے یا ان کے ساتھ میں خیانت کرے اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے کیا مطلب ہے اس کا خاص طور سے یہ, یہ حدیث ہے یہ مسلمانوں کے ذمہ داروں کے بارے میں ہے خاص کر کے وہ لوگ جو مسلمانوں کے سیاسی ذمہ دار ہوتے ہیں مسلمانوں کا حاکم ہے یا اس کے ماتحت جتنے حکام ہیں امیر کے امیر المنین ہے اس کے ماتحت جتنے گورنر اور اسی طرح سے امیر یا جو بھی لوگ ہوتے ہیں یہ سارے عہدوں پر جو لوگ ہوتے ہیں یہ حدیث ان کے بارے میں ہے لیکن ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ ان کے لیے خاص نہیں ہے آخیر میں ہم یہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تو اس سلسلے میں علامہ سنانی کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں وہ یتحقہ کو غصہ ہو بے غلمی ہی رحم بے اقدی ام والیم صف کی کی تفصیل سے انہوں اس کو ذکر کیا ہم دیکھیں گے کیا مطلب اس کا کہتے ہیں اس کا ریا کی خیرقہ ہی نہ کرنا اور ان کے ساتھ دھوکے بازی کرنا کا مطلب کیا ہے کہتے ایک یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ ظلم تو اس نے حق ادا نہیں کیا اس کو اللہ تعالی نے عہدہ دیا تھا اس لیے کہ اس عہدے کا استعمال کر کے لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں ان کے جو مسئلہ ہیں ان کے لیے جو ان کی خیر ہے اس میں فیصلے کریں اس میں اقدامات کریں اس کے انتظامات کریں لیکن ایسا آدمی جب عہدے پر آیا تو اس نے کیا کیا لوگوں کے ساتھ ظلم کیا تو کہتے ہیں کہ ظلم ہی لہم ان پر ظلم کرے کیسے ان کا مال چھین لے ان کا خون بہائے اور ان کی عزتیں خراب کرے ان کی عزتیں خراب کرے وہ تجاب ہی انخلت ہم و اور وہ یہ کہ وہ ان کی محتاجی اور ان کی یعنی ان کی ان کے فخر و فاقے اور ان کی ضرورتوں میں ان کے کام نہ آئے اپنے آپ کو روک لے کہ بھائی مجھ سے ملنا ہی نہیں مجھ سے بات ہی نہیں کرنا یعنی وہ اپنے آپ کو رعایا کے لیے پیش نہ کریں وہ اپنے مسائل بیان کریں اپنے معاملات اس کے سامنے رکھیں تاکہ وہ ان کی ضرورتیں پوری کرے ان کے مسائل کو حل کرے نہیں وہ ان سے بالکل اپنے اور ان کے درمیان آڑ پیدا کر ہیں کسی کی بات سنتا نہیں کسی کی بات سوچتا نہیں کسی کے لیے کچھ ملاقات کا موقع ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ وہ تجا بھی ہے انخل حاجت اور فقر کو کہتے ہیں یہ خلا نہیں جو دوستی کے لیے آتا ہے تعالی نے جو مال پیدا کیا ہے جو لوگوں کے مختلف معاملات میں مصارف میں مددگار ہے وہ مال کو کیا کریں وہ روک کے رکھیں ان سے بینکس وغیرہ بند کر دے یار ان کو مال ہی نہیں پہنچ رہا لوگوں کے پاس لوگوں کی تنخواہیں ان کو نہیں مل رہی ہے تو اس اعتبار سے جو مال ان کے لیے مفید چیز تھا ان کے زندگی کے مسائل کے حل کے لیے اس مال کو ان سے کیا کریں روک کے رکھیں وہ چر کی تعریف علیہ امر دین و دنیا اتنا ہی نہیں بلکہ دین دنیا کے جو معاملات ان کے علم میں ہونے چاہیے اس کے لیے وہ ان کو ان کے لیے کوئی رہنمائی نہ دے کہ بھئی آپ کا شری مسئلہ ہے تو آپ کو کہاں جانا ہے آپ کا دینی معاملہ ہے تو آپ کو کہاں جانا ہے یا فلاں یونیورسٹی ہے فلاں کارخانہ ہے یا فلاں دواخانے ہیں یا فلاں دینی ادارے ہیں یا فلاں قاضی ہے کسی بھی معاملے میں ان کا کوئی انتظام نہ کرے نہ ان کی رہنمائی کرے نہ ان کے لیے کوئی راستہ بتائے الْحُدُودِ ورد وَرَدْعِ أَهْلِ الفساد اور اسلامی شرح حدود کے بارے میں وہ پرواہ ہو جائے اور زمین میں فساد پیدا کرنے والے چاہے وہ فساد دینی اعتبار سے ہو لوگوں میں شرک اور کفر پھیلانا یا اسی طرح سے ڈرگ ایڈکشن کو عام کرنا ڈرگز کو پھیلانا یا اسی طرح سے لوگوں کی جان و مال کو نقصان پہنچانا چوری کے ذریعے سے ظلم کے ذریعے سے جو زمین میں فساد پیدا کرنے والے ہیں ان کی روک تھام کے لیے کوئی انتظام نہ کریں اور اسی طرح سے اسلامی احکام میں جو حدود ہیں چوری کی سزا زنا کی سزا قتل کی سزا ان سزاؤں کے بارے میں لا پرواہ ہو جائے گن گار گناہ کرتے پھریں دھڑے کے ساتھ میں اور وہ کوئی انتظام نہ کریں کہ لوگ اپنی جان و مال کے بارے میں محفوظ ہوں ایسا انتظام نہ کریں اسی طرح سے وہ میں وغیر ادا معافی مسال اور اسلام کے جو دشمن ہیں اسلامی ریاستوں پر جو حملہ کرتے ہیں یا اس مسلمانوں کی جان مال اور ان کے یعنی سلسلے میں وہ نقصان پیدا کرتے ہیں ان سے اگر ضرورت پڑے تو جنگ کا اہتمام بھی اس کے پاس نہیں وہ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جہاد وغیرہ کا بھی کوئی انتظام اس کے پاس نہیں ہے اور وہ نہیں کرتا اس معاملے میں ضائع کر دیا اس نے اس معاملے کو اور جو دوسرے بھی اور کئی معاملات ہیں جس میں مسلمانوں کے مسائل ان کی بھلائیاں ہیں اس کا کوئی اہتمام وہ نہ کریں اومن دلی کا تولیت ہو علم وب امر اللہ فیم اور اپنے عہدے کو ضائع کرنا مسلمانوں کے یعنی خیر قاہی نہ کرنا اس میں یہ بھی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو عہدے دیں جو مسلمانوں کی حفاظت نہ کریں اور نہ ان کے تعلق سے اللہ کا حکم اس کی رعایت کریں مسلمانوں کی جان مال عزت کی حفاظت کا کوئی انتظام نہ کریں وہ لوگ اس نے ان کو بنا دیا بھائی تم ذمہ دار بن جاؤ فلا ایریا میں فلا علاقے میں تم ذمہ دار ہو عہدہ دے دیا ایسے لوگوں کو عہدہ دے جو مسلمانوں کی حفاظت کا انتظام نہ کریں اور نہ ان کے سلسلے میں اللہ تعالی کے حکم کی رعایت کریں وہ طولیت ہو من غیر ہو ارب لاہ یعن ہو ہی یہ بھی کہ وہ ایسے لوگوں کو عہدہ دے جن کے بالمقابل اللہ کے نزدیک اچھے لوگ بھی موجود تھے انہیں عہدہ نہ دے کر جن سے اللہ راضی ہو ایسے لوگ جو یعنی تقوا لوگ ہوں پرہیزگار ہوں و انصاف کے قائم کرنے والے ہوں بندوں کے لیے رحیم ہو ایسے لوگوں کو چھوڑ کر جب وہ موجود ہیں ایسے لوگوں کو عہدہ دے جو اس عہدے کے اہل نہیں ہیں یہ ساری چیزیں ذکر کر کے اللہ من سنانی کہتے ہیں کہ یہ ہے جو حدیث میں جس بارے میں ڈرایا گیا ہے کہ اگر وہ یہ نہیں کرتا ہے ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتا ہے کہ لوگوں کے لیے شریعت کے احکام کا نفاذ لوگوں کی حفاظت ان کے مسالے جان و مال کی عزت کی حفاظت کا انتظام ان کے کھانے پینے کپڑے اور رہنے سہنے اور ساری چیزیں اور دشمنوں سے ان کی حفاظت اور صحیح لوگوں کو عہدہ دینا وغیرہ جتنی چیزیں ہیں اگر یہ نہیں کرتا ہے تو ایسا انسان اللہ کے نزدیک مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہوگا اس نے اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھایا اس میں خیانت کی اس نے کوتا ہی کی اور قیامت کے دن ایسا انسان مسلمانوں کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا جیسا کہ حدیث میں آپ صلی اللہ اور وسلم نے فرمایا کیا فرمایا آپ نے کہنت میں صبر کرنے والے صبر کر کے اللہ سے امید رکھنے والے امید کے ساتھ اور توبہ کرنے والے توبہ کے ساتھ وہ تو چلے جائیں گے لیکن یہ پھنس جائے گا ان کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا تو یہ چیزیں بہت ہی خطرناک اور بھیانک ہیں ایک انسان کو جسے اللہ رب العالمین نے کوئی عہدہ دیا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس عہدے کی, کی شرائط کو بھی اور اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرے اگر لائق ہے تو ہی قبول کریں اور قبول کرنے کے بعد اس کا حق ادا کرے یہاں حدیث میں ایک لفظ آیا ہے کہ حرم رم اللہ علیہ الجنہ اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے گا کیا مطلب اس کا ہے کیا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا امام نوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بکول طویلان المتقیمانی کہتے ہیں کہ اس میں دو معنی اس کے علماء نے ذکر کیے ہیں دو تویلات ہیں اس کی دو باتیں ہیں جو شرح میں ذکر کی گئی ہیں اور اس طرح کی جتنی حدیثیں ہیں ان میں یہ معنی لاگو ہوتا ہے جس میں جس میں آیا ہے کہ جنت میں نہیں جائے گا کہتے ہیں کہ احدہما ہوما احو محمول مستحل کہ وہ جنت اس پر حرام ہے ایسے انسان پر جو شریعت کے احکام کی پامالی کو حلال مان لے وہ یہ مان لے کہ یہ کچھ ضروری نہیں ہے شریعت کا نفاذ کرنا حدود کا قائم کرنا یا لوگوں کی خیر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے شریعت کے احکام کا انکار کر دیں حرام کو اپنے لیے حلال کر لے ایسا انسان جو حلال کر لے اپنی لیے حرام کو ایسا انسان ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائے گا کیوں اس لیے کہ وہ کافر ہو گیا اللہ کی حرام کو حلال کر لینا آدمی اس سے کافر ہو جاتا ہے جانتے بوجھتے ہاں <تصفح> لیکن اگر آدمی کوتا ہی کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کافر ہوا وہ گناہ گار ہے کہتے کہ وسا نہیں ہر رم اللہ ہو ہر رما دلہ دقولہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا کا مطلب یہ ہے کہ جو جنت میں پہلے پہل داخل ہوں گے کامیاب ہو کر بغیر جہنم میں گئے جو سیدھے جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ اسے روک لے گا انہیں جانے دے گا اسے روک لے گا انہیں جانے دے گا جب تک کہ جہنم میں سزا اپنی نہیں کاٹتا تب تک کہ اس کو سزا کے بعد ہی اس کو جنت میں ڈالا جائے گا اگر وہ مسلمان باقی ہے تو اگر استحلال اس نے کیا ہے حلال کر لیا حرام کو تو پھر نہیں کہتے کہ مان تحریمی ہونا المنو عربی زبان میں حرام کے معنی منع کے ہوتے ممنوع کے. تو اللہ تعالیٰ جنت کو اس پر حرام کر دے گا مطلب اس کو جنت سے روک لے گا اس کے لیے رکاوٹ پیدا کر دی جائے گی امام نووی نے شرح مسلم میں یہ بات کہی ہے تو اس سے دو باتیں معلوم ہوئی ایک یہ کہ اگر حرام کو حلال کر لیتا ہے تو ہمیشہ کے لیے جہنم سے محروم لیکن اگر کوتا ہی کرتا ہے بس عملی سطح پر اور اپنے آپ کو مجھے مانتا ہے اللہ کے حکم کو حکم مانتا ہے تو ایسا انسان کافر نہیں ہے گناہ ہے وہ اپنی سزا کاٹ کے جہنم سے نکل کے جنت میں جائے گا اور اگر اللہ معاف کرنا چاہے تو اسے معاف کر سکتا ہے یہ اللہ کی مشیت کا معاملہ ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اس سلسلے میں عمارت مسلمانوں کا حاکم بننا مسلمانوں کا امیر بننا یا کسی عہدے پر فائز ہونا کسی عہدے پر فائز ہونا کتنا بھیانک ہے کتنا سنگین ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے عہدہ بولتی آدمی کی چاہت ہوتی کہ مجھے عہدہ ملنا چاہیے لیکن عہدہ کتنا سنگین معاملہ ہے اگر آدمی کو معلوم ہو جائے تو کبھی عہدے کی طلب نہیں کرے گا لوگوں کو پکڑ کے اس کو عہدہ دینا پڑے گا وہ لوگوں کو نہیں پکڑے گا کہ مجھ کو عہدہ دو آج حال کیا ہے آدمی لوگوں کو پکڑ پکڑ کے عہدہ لیتا ہے مجھے چاہیے لیکن اگر واقعی اسے معلوم ہو جائے کہ عہدے کا معاملہ کتنا سنگین ہے تو کبھی وہ عہدے کی چاہت نہ کرے آئیے دیکھتے ہیں سلسلے میں حبیث کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو شکن تمنا قریب ہے کہ ایک آدمی اس بات کی تمنا کرے کہ وہ تر سے گر جائے تریا ستارے کو کہتے ہیں ستارہ آسمان میں ہوتا ہے بہت روشن ہوتا ہے تو تریا سے گرنا پسند کرے گا اس کو تمنا ہوگی کہ کاش میں سوریا سے گر جاتا وہ چل جاتا ولم سیشن لیکن لوگوں کے کسی معاملے میں وہ ذمہ دار سرپرست نہیں بنتا تو چاہت کرے گا کہ آسمان سے گر جانا مجھ کو قابل قبول لیکن لوگوں کے اوپر نگراں بننا لوگوں کے اوپر ذمہ دار بننا لوگوں کا امیر بننا لوگوں کا حاکم بننا عہدے پر آنا ان کے معاملات کا والی بننا ذمہ دار بننا نہیں ایک وقت آئے گا کہ لوگ تمنا کریں گے تو یہ جو چیز ہے امام امام حاکم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور صحیح الزام صغیر حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو چھیاسی اور صحیح میں دو ہزار چھ سو بیس پر شیخ ادبانی نے کہ حدیث حسن ہے اس طرح اور بھی حدیثیں اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من رجل یلی امر عشرتا فما فوق ذالک جو بھی آدمی لوگوں کے امور کا والی بنے لوگوں پر اہدہ پائے چاہے دس یا اس سے زیادہ آدمی پورا ملک نہیں بھائی دس آدمی دس سے زیادہ کچھ آدمی ان پر ہی ذمہ دار بن جائے الا ات اللہ مغلولا یوم القیامة یدہو الہ انقیہی قیامت کے دن وہ آدمی اللہ کے یہاں قیدی بن کر آئے گا ہاتھ اس کا گلے میں اس طرح سے بندھا ہوا ہوگا اس کا ہاتھ گلے میں یو بندھا ہوا ہوگا اپنی گردن میں فک کا ہو بر او او بکا ہو افنو ہو اگر اس نے نیکی کی ہوگی اس نے بھلائی کی ہوگی اس عہدے کے تعلق سے اس کا حق ادا کیا ہوگا تو وہ ہاتھ کھولے گا ورنہ وہ ہلاک ہو جائے گا دنیا میں آدمی کے پاس جب پاور ہوتا ہے تو آدمی کیا کہتے ہیں سب میرے ہاتھ میں ہیں. سب میرے ہاتھ میں ہیں میرے ہاتھ میں پاور ہے میرے ہاتھ میں فیصلہ ہے میرے ہاتھ میں قلم ہے میں سائن کر دوں تو ہو جائے گا ہاتھ انسان کی قدرت اور قوت کا نمائندہ ہوتا ہے وہی ہاتھ جو دنیا میں اس کے پاس پاور تھا وہی ہاتھ قیامت کے دن اس کا بندھا ہوا ہوگا اب اگر اس نے ذمہ داری نبھائی تھی تو کھل جائے گا آزاد ہوا جنت میں بھی جائے گا اگر حق کیا جیسا کہ آگے آئے گا لیکن اگر اس نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی عہدہ تو پایا حق ادا نہیں کیا ذمہ داری پوری نہیں کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او بکاہ اس کا گناہ اسے ہلاک کر دے گا اس باب میں ذمہ داری کے سلسلے میں اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او وا ملاما او سپا نداما عمارت کے بارے میں امیر بننے کے سلسلے میں آپ نے فرمایا کی شروعات ملامت ہے جب کوئی آدمی امیر بنتا ہے تو اہل سمجھدار لوگ ملامت کرتے پھنسا یہ آدمی گیا کام سے ذمہ داری ایسی اوڑھ لی کہ اب بہت گمبھیر معاملہ اس کا ہے قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا کیونکہ اس نے ذمہ داری اوڑھ لی ضروری تھوڑی تھا اس کے لیے لیکن لیا اس نے تو کہا کہ اول ہوا ملام نواز علماء نے کہا علامہ مناوی وغیرہ کہتے ہیں کہ فرشتے بھی ملامت کرتے ہیں, اس کو. قاری کہتے ہیں کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ملامت کرتے ہیں کیوں کیا ایسا یعنی ان کی نزدیک یہ چیز قابل ملامت ہوتی ہے کہ اول ملام وہ اوسطا ندام اور اس کا اوسط یعنی درمیانی حصہ عہدہ لیا اب عہدہ لے کے سیٹل ہوا تھوڑا آگے بڑا بڑا بڑا, بڑا. اب عہدے پر کئی زمانے سے ہے یہ جب بیچو بیچ کشتی پہنچتی تب جا کے سمجھ میں آتا ہے شروعات میں تو بہت لذت مل رہی تھی لیکن اب اب ذمہ داریاں بڑھ گئی سر درد بڑھ گئے سر پہ بوجھ نہیں پہاڑ ہے شروعات میں پہدا کوئی بھی مل جاتا ہے بہت مزہ آتا ہے کہ سب کے اوپر یہ حاکم بن گیا لیکن جیسے جیسے مسائل آتے ہیں جیسے جیسے جمے داریاں آتی ہیں اس وقت میں انسان کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے اور پریشان ہو جاتا اور ندامت ہوتی ہے کہ میں نے کیوں یہ غلطی کی اب بھاگ بھی نہیں سکتا ذمہ داری اوڑھ لی اب مجھ کو اب بیچ میں سے چھوڑ کے جاؤں گا بےزتی ہوگی نقصان ہوگا اور آگے بڑھ رہا ہوں تو بڑی پریشانی ہو رہی اس کے اندر جب بھی آدمی عہدے پر آتا ہے دوست گھڑ جاتے ہیں دشمن بڑھ جاتے ہیں تعاون کم ہو جاتا ہے شکایتیں بڑھ جاتی ہیں انسان کے لیے بڑی مصیبت ہوتی ہے سمجھدار آدمی اس بات کو جانتا ہے تو کہا کہ اولحا ملامہ پہلا اس درجہ جو اس کا ہے ملامت ہے دوسرا درجہ کیا ہے وہ اوسطا ندام اور درمیانی حصہ اس کا کیا ہے ندامت ہے عہد والے کو ندامت ہوتی ہے اپنے کیے پر قبول عہدہ پر وہ آخرا خزون یوم قیام اور اس کا انجام اور آخری حصہ کیا ہے قیامت کے دن ذلت قیامت کے دن ذلت قیامت کے دن ذلت اس آدمی کے لیے علماء نے کہا جس نے اس کا ادا نہیں کیا اور کتنے لوگ ہیں جو ادا کر پاتے ہیں جس نے اس کا ادا نہیں کیا قیامت کے دن یہ عہدہ دنیا میں تو عزت تھا لیکن قیامت کے دن ضلع بنے گا تو یاد رکھیں کہ ایک انسان عہدے کی چاہت نہ کرے عہدے کی چاہت نہ کرے ابود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل تو یا رسول اللہ اللہ تستا اللہ تصعمل کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے کسی عہدے پر کیوں نہیں رکھتے آپ مجھے کچھ لوگوں پر عامل کیوں نہیں بناتے ذمہ دار حاکم امیر عہدے پر کیوں نہیں رکھتے آپ کال ابار ہی اعلیٰ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر مارا اس طرح سے تم مقال یا ابادر ان نہر تم کمزور ہو تم کمزور ہو وہ انہا امان اور یہ جو عہدہ ہے یہ امانت ہے یہ کیا ہے امانت ہے وہ ان نہا یوملقیہ و ندام اور قیامت کے دن یہ عہدہ یہ عمارت یہ ذمہ داری ذلت اور ندامت کا سبب بنے گی ذلت بھی ہوگی اور ندا افسوس کرے گا آدمی اور شرمندگی ہوگی بےزتی بھی ہوگی پورا نہیں کیا تو وہ ان نہا یوملقیہ و ندامہ اللہ من سوائے شخص کے جو دو کام کرے کیا؟ من اس کو اس کے حق کے ساتھ حاصل کرے یعنی وہ لائق تھا اس عہدے کے حق کا حقدار تھا واقعی اس کے پاس ذمہ داری مثلاً ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹری کی ذمہ داری اس کو آتی تھی نہیں بھانے یا کوئی اور انجینئر ہے یا کوئی اور کام ہے مسلمانوں کا سیاسی رہنما ہے ان کا حاکم ہے اس کی صلاحیت اس میں تھی اور اس نے دھوکہ دے کر جھوٹ بول کے خیانت کر کے لوگوں کی ٹانگیں کھینچ کے ایسا نہیں بلکہ اس نے حق کے ساتھ اس کو ایمانداری کے ساتھ اس عہدے کو حاصل کیا جو قاعدہ ہوتا ہے اس کا تو اس نے حق کے ساتھ اس کو لیا علامہ بقی ہا وہ عدل علیہ اور اس عہدہ پانے کے بعد اس پر جو ذمہ داری آئے تھی اس کا حق ادا کیا حق کے ساتھ لیا اور حق نبھایا کتنا مشکل ہے آج آپ دیکھیے لوگ عہدے کے لیے کیسا دوڑتے ہیں چیل کوئے کی طرح دوڑتے ہیں ہاں کتنا, کتنا انسان کو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے بدا شبہ بہت بڑی چیز ہے بوجھ کے اعتبار سے انسان اس کو شرف کے طور پر دیکھتا ہے لیکن وہ ذمہ داری کے طور پر دیکھے گا تو بھاگے گا اس سے اس کی طرف نہیں بھاگے گا اس سے بھاگے گا آج آپ دیکھیں سیاست کا میدان ہو یا دینی داروں کا معاملہ ہو یا کسی بھی اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ لوگ عہدے کے لیے کتنے کتنی لالچ دلوں میں اس کے لیے حلال و حرام سچ جھوٹ ایمانداری اور خیانت اور سب کچھ ایک کرنے کے لیے تیار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ اور وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انہا امان وہ امانت ہے و انها يوم القيامه خزي وندامه ار قیامت کے دن یہ ذلت اور ندامت ہوگی الا من اخذها بحقها سوى اس انسان کے ذلت کس کی نہیں ہے ندامت کو, کس کو نہیں ہوگی جو اس کو حق کے ساتھ لے جو اس کو ناحق نہ لے غلط طریقے سے حاصل نہ کرے و اد الذي عليه اور اس میں جو بھی اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کا حق ادا کرے امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو پچیس یہ حدیث بڑی سخت ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے کون چاہتا ہے قیامت اور ندامت کے لیے تیار کرے کیوں؟ آدمی بچے اس سے آؤف اب مالک رضی اللہ تعالیٰ کی ایک اور حدیث سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرم... کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا انش تمبا اگر تم چاہو تو میں تمہیں عمارت کے بارے میں بتاتا ہوں امیر بننا اگر تم چاہو تو میں اس بارے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ عمارت کیا چیز ہے کالو صاحب نے پوچھا لگو کیا ہے وہ کالا مہم عمارت عہدہ حاکم بننا ذمہ دار بننا والی بننا کیا ہے کا کہ اس کی شروعات ملامت ہے شروعات کیا ہے ملامت ملامت کا مطلب ہوتا ہے برا بھلا بولنا کسی کو ملامت کرنا کیوں کیا بے وقوف نادان کیوں کیا ایسا یہ ملامت اس کو کہتے ہیں کہ کسی کو ملامت کی جائے تو عقل مند آدمی اس کو ملامت کرتا ہے اولوہا ملاما اس کی شروعات میں ملامت ہے اس کا دوسرا مرحلہ کیا ہے پہلا سٹاپ ملامت دوسرا سٹاپ اس کا کیا ہے دوسرا مرحلہ ندامت اس کو ندامت ہوتی ہے اچھا سمجھا رہے تھے متعلق ذمہ داری لے لیا میں اب لینے کے بعد سمجھ میں آ رہا کہ وہ آخری کو لوگ صحیح بول رہے تھے اور میں نے لے لیا کیوں کیا وہ بیوقوف کہہ رہے تھے میں اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہا تھا لیکن اب میں خود کہتا ہوں کہ میں بیوقوف ہوں کیوں لیا میں نے وسالیہ ندامت اس کا دوسرا مرحلہ کیا ہے ندامت وسالی تویامت لیکن تیسرا مرحلہ اس کا کیا ہے انجام آخرت کا قیامت کے دن عذاب ہے قیامت کے دن کیا ہے عذاب علام عدل ہاں عذاب سے بچنے کا راستہ کیا ہے آپ نے فرمایا سوائے اس انسان کے یعنی عذاب سے محفوظ کون ہوگا علامہ عدل سوائے اس کے جو عدل و انصاف کرے معلوم کے عہدہ پانے کے بعد انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ عدل و انصاف کرے آ عہدہ پھر اپنے پرائے اس کے بعد سمجھ میں آتے ہیں اپنی ٹیم پرائی ٹیم اپنا آدمی پرائے آدمی اپنا ساتھ دینے والا ساتھ نہیں دینے والا قریبی دور والا پھر آدمی ان کی خیر خواہی کرتا ہے جو اس ان کے ساتھ مفاد اور رشتہ داری اور تعلق جڑا ہوا لیکن ان کو دور کر دیتا ہے ان کو محروم کرتا ہے جن سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو اور اگر کوئی مخالف ہو اس کا تو اس کی تو ساری مصیبتیں کھڑی کر دیتا اس کے لیے عہدہ پانے کے بعد انسان عدل نہیں کرتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی انسان کو دیکھنا ہو کہ واقعی وہ کیا ہے تو اس کو پاور دو پاور جب ہاتھ میں آتا ہے تو اندر کا شیطان باہر آتا ہے جب اس کے ہاتھ میں اقتدار آتا ہے تو اس کے اندر سے جو شیطان اس کا ہوتا ہے وہ باہر نکلتا ہے مجبوری میں تو سبھی متقی پرہیزگار رہتے ہیں لیکن جب انسان کے ہاتھ میں طاقت آتی ہے تب جا کر انسان واقعی کیا ہے پہچاننا جاتا ہے اس کے اندر کیا تھا کمزور سے کمزور آدمی کو بھی آپ طاقت دے کے دیکھیے سمجھ میں آ جائے گا وہ کتنا نیک ہے عہدہ پاور ہر ایک ہزم نہیں کر پاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوی اللہ سے کیا کہا تم کمزور تم کمزور یہ امانت ہے عہدے کو امانت کے طور پر دیکھنا تو جو, جو حدیث میں آئے کہ وہ گا چن ہی اپنی رعیت کے لیے وہ قائم ہوگا دھوکے باز ہوگا ظالم ہوگا نصیحت نہیں کرنے والا خیر خواہ نہیں کرنے والا بدخواہ ہوگا تو کیا ہے عدل نہ کرے انصاف نہ کرے لیکن اگر عدل کرتا ہے تو ایسا انسان اچھا ہے تو معلوم ہے کہ عہدے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اندر عدل ہونا چاہیے بھائی میرے پاس عہدہ ہے لیکن میں اپنے پرائے نہیں دیکھوں گا آپ نے. اب میں دیکھوں گا واقعی مستحق کون ہے عہدہ ملنے کے بعد انسان کو سب سے پہلی چیز یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا واقعی مستحق کون ہے جو بھی اس کے ہاتھ میں پاور ہے جو بھی اس کے پاس وسائل اور جو بھی چیزیں اس کے پاس ہیں ان کا واقعی حقدار کون ہے اب اپنا پرایا نہیں اب اپنا پرایا نہیں تو یہ جو حدیث اس سے معلوم تھا اللہ عدل آخرت کی ذلت اور عذاب سے بچنے کا راستہ کیا ہے عدل کریں انصاف کریں اسلام عدل کی بڑی اہمیت ہے یہاں پر اس حدیث کو امامت تبرانی اور بزار نے روایت کیا ہے اور صحیح ترغیب حدیث نمبر دو ہزار اور ایک ہزار پانچ سو پر شیخ الانی کہتے ہیں کہ حبیث حسن ہے اور ایک حدیث دیکھتے ہیں سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ قریش امام حاکم امین المؤمنین جو ہوں گے امام قریش میں سے ہوں گے قریش میں سے ہونے چاہیے ان الحمد حقن ان کا تم پر حق ہے تو مسلمانوں پر قریش کا حق ہے ولاقم علیہ حق لدالخ اور, <دَالِك> اور تمہارا بھی ان پر حق ہے یعنی جو تمہارے امام بنے تمہارے حاکم بنے حاکم کا تمہارے اوپر حق ہے اور تمہارا بھی حاکم پر حق ہے ماں انیم فوریم جب تک کہ ان سے رحم کی امید رکھی جائے مطالبہ کیا جائے اور وہ رحم کریں وہ ان عہدوں وفا اور وہ عہد کریں تو اسے پورا کریں وہ ان حکم اور جب وہ حکم نافذ کریں تو اس میں عدل کریں یعنی یہاں پر دیکھیے کہ ایک حاکم کی ذمہ داریاں کیا ہے ایک ایک کر کے ہم دیکھ رہے ہیں پہلے ہم نے دیکھا کہ عدل ہونا چاہیے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ صحیح طریقے سے عہدہ اور اس کا حق ادا کرے حق ادا کرنے کی تفصیل کیا ہے نمبر ایک عدل کرے لیکن کافی صرف عدل کرنا نہیں بس وہ قاضی بن کے بیٹھ گیا اور قانون نافذ کرا نہیں اس کے علاوہ بھی ذمہ داریاں اس کی ہیں کیا ہے قیامت کے دن اگر جواب دہی کے لیے وہ سوچ رہا ہے کہ میں پکڑا نہ جاؤں کیا کرنا پڑے گا نمبر ایک اگر اس سے رحم کا مطالبہ کیا جائے تو رحم کرے کھانا پینا ذمہ داریاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور یہ کچھ نہیں کر رہا نہیں لوگوں کی بھوک پیاس ان کی بیماری اور ان کی جو بھی ضروریات ہیں ان ضروریات کو وہ پورا کریں جو اس سے رحمت کی امید رکھتے ہیں وہ رحم کریں لوگ یعنی رحم کرنے والا ہونا چاہیے مسلمانوں کا حاکم اور مسلمانوں کا والی ان پر ذمہ دار یہ کیا ہونا چاہیے رحم کرنے والا ہونا چاہیے عدل اور رحم پھر وہ اند عاحد آہدو وف یہ جو ذمہ دار ہیں مسلمانوں کے جب کوئی عہد کریں وعدہ کریں ریایہ سے تو اس کو پورا کریں اب آپ دیکھیے سیاست میں سب سے پہلی چیز وعدہ توڑنا ہوتا ہے بہت سارے ملکوں میں ہمارے یہاں تو آپ دیکھیں گے کہ الیکشن سے پہلے وعدے اور اس کے بعد سب سے پہلا کام وعدہ توڑنا بڑے بڑے وعدے کیے جاتے ہیں رقمے دینے کے اور بریج اور نجانے کیا کیا تعمیر کرنے کے ایجوکیشن کے اور نوکریوں کے اور وعدے سب توڑ دیے جاتے ہیں تو جو لوگوں کے اوپر ذمہ دار بنتا ہے حاکم بنتا ہے چاہے مسلم ملک ہو یا غیر مسلم ملک ہو وہ سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے وعدے توڑ دیتا ہے نہیں اگر وعدہ کریں تو کیا کریں پورا کریں مسلمانوں کا حاکم وہ اللہ کے ہاں مسئول ہے وعدہ کرے تو پورا کرے عہد کرے تو پورا کرے وہ انحق عدلوں اور اگر وہ کوئی حکم نافذ کریں تو وہ حکم ظالمانہ نہیں ہونا چاہیے اس میں عدل ہونا چاہیے اس میں اپنے پرائے کی رعایت نہیں ہونا چاہیے خاندانوں کی رعایت نہیں ہونا چاہیے قوموں کی رعایت نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کی شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے جب بھی وہ کوئی حکم دیں تو اس میں کیا کریں عدل کریں تو رحم کرنا اور اسی طرح سے وعدہ وفا کرنا اور اسی طرح سے یعنی عہد کو پورا کرنا اور وعدہ وفا کرنا اور اسی طرح سے عدم و انصاف کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہے لیکن اگر وہ نہیں کرتا ہے اگر وہ یہ نہیں کرتا ہے تو کیا ہے اپ نے فرمایا فمل لم يفعل ذلك منهم ان حکام میں سے ان حاکموں میں سے جو ایسا نہیں کرتا ہے فعليه لعنت الله والملائكه والناس اجمعين تو اس انسان پر ایسے حاکم پر اللہ کی لعنت فرشتوں کی لانت اور سارے لوگوں کی لانت معلوم ہوا جو بھی انسان کسی بھی اعتبار سے ذمہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے درمیان اب انصاف کرے رحم کا معاملہ کرے اور اپنے وادوں کو پورا کرے اگر وہ نہیں کرتا ہے تو ایسا انسان اللہ کے ہاں حقدار ہے امام احمد ابو یعلا اور اکتبرانی نے الکبیر میں اس کو روایت کیا الموجم الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے صحیح ترغیب حدیث نمبر دو اور شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح لغیر رہی ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من امام او وال جو بھی امام یا والی یعنی مسلمانوں کا امام جو حاکم ہوتا ہے یا پھر والی کسی علاقے کا گورنر یا جو بھی اس طرح کا ذمہ دار ہوتا ہے سرپرست نگرا ہوتا ہے چھوٹے عہدے پر ہو یغلق بابہ دون ذی الحاجه والخلہ والمسکنه اپنا دروازہ بند کر دے حاجت مندوں سے فقر و فاقے میں مبتلا لوگوں سے یا پریشانی میں متلا لوگوں سے پسماندہ لوگوں سے اپنے دروازے ہی بند کر لے یعنی ان کی م... ان کے مسائل کے بارے میں سنے ہی نہیں اور ان کے لیے دروازہ ہی بند کر دے مدد طلب کرنے کا مدد طلب کرنے کا اس تک پہنچنے کا دروازہ ہی بند کر دے اِلَّا اغلق اللہ اگل قل ابوابسما یہ دونوں خلتی ہی وہ حاجتی ہی تو جب یہ پریشان ہوگا یہ فقر فاقے میں ہوگا یہ حاجت مند ہوگا یہ مجبوری اور پریشانی اور تکلیف میں ہوگا یہ پسماندہ ہو جائے گا یہ پریشانی میں آ جائے گا ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دے گا پھر وہ اللہ سے دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو نہیں سنے گا تو اپنی ریا کی آواز کو نہیں سن رہا جب کہ اللہ نے ان کے اوپر ذمہ دار بنا ہے اگر تو ان کے مسائل کو نہیں سنتا ہے تو جب تو تکلیف میں آئے گا تو حاجت مند ہوگا تو پریشان ہوگا جب تیرے فائنانشیل کرائسس ہوگی جب تیرے لیے بیماریاں تیرے لیے تکلیفیں اس کے دروازے کھلیں گے تو ایسے وقت میں تو اب اللہ کو پکارے گا تو اللہ تعالیٰ تیری تیرے دعا کے سننے کے اعتبار سے تیرے آسمان کے دروازے بن کر بے گا دعا کے دروازے بھی بند دعا کے لیے آسمان کا دروازہ بند اور اللہ کی طرف سے مدد بھی تیرے لیے نہیں آئے گی آسمان کے دروازے بند ہو جائیں گے تو یہ کتنا بھیانک معاملہ ہے آدمی اس نگاہ سے دیکھے کہ میں اگر اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھلا سلوک کروں اللہ میرے ساتھ بھلا سلوک کرے گا حدیث میں کیا ہے ارحمو من منفی الارض ارحم من منفی سما تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا جیسا تم کرو گے ویسا وہ کرے گا آدمی اپنے ماتحتوں کے ساتھ جیسا سلوک کرتا ہے اللہ رب العالمین سے اس کو ویسی امید رکھنا چاہیے تو یہ معاملہ یہاں پر حدیث میں ملتا ہے اس حدیث کو امام احمد اور تن مدی روایت کیا ہے اور حدیث صحیح ہے صحیح الزام صغیر حدیث نمبر پانچ ہزار سو پچاسی پر شیخ البانی نے حدیث ذکر کی ہے لیکن اس کے برعکس ایک آدمی یعنی ایک آدمی رعایت پر شفقت نہیں کرتا ہے یعنی یہاں پر ہم یہ بھی دیکھیں گے اس کے علاوہ بھی دیکھیں گے کہ شفقت کرنے والے کا معاملہ کیا ہے رحم اور عدل کرنے والے کا معاملہ کیا ہے اگر ایسا آدمی شفقت کرنے والا لوگوں پر نہیں ہو تو ایسے کو والی بنایا بھی نہ اگر کوئی بڑا حاکم ہے اس علاقے پر ذمہ دار بناتا ہے وہ ایسے آدمی کو ذمہ دار بنائیں جو رحم کرنے والا ہو لوگوں کے دکھ سکھ سمجھتا ہو ان کے دکھ درد کو سمجھتا ہو احساس والا ہو نرم دل ہو مثال کے طور پر ابو عثمان النہدی کہتے ہیں استعمل عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رجل من بنی اسد علی عمل عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو عمل المؤمنین کے مسلمانوں کے دوسری خلیفہ تھے جنہوں نے حق ادا کی اپنی ذمہ داری کا کہتے کہ انہوں نے بنی اسد کے ایک شخص کو ایک ذمہ داری پر عامل بنایا لوگوں کا ان کے اوپر کوئی عہدہ دیا فجا ہو وہ شخص آیا حضرت عمر سے عہد لینے کے لیے یعنی عہد ان کے ہاتھ پر کرنے کے لیے ذمہ داری قبول کرنے کے لیے جو یعنی فارمیلٹیز ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کال اف تر وی فقبل جب ساری باتیں ہوئی اور حضرت عمر نے اس کو ذمہ داری دے دی اب آفیشلی وہ ذمہ دار بن گیا عہدہ اس کو مل گیا تو اب مجھے برخاست ہوئی ہے تمہر ابھی اللہ تعالیٰ اٹھے اور اپنے گھر کے کسی بچے کے اوپر بچے پر اس گزرے بچہ سامنے آیا تو کیا کیا ہے تمر نے اس بچے کو لیا اور اس کو پیار کیا اس کو بوسا دیا چوما اس کو وہ جو عامل تھا جس کو عہدہ دیا تھا تم نے کہا آپ بچوں کو ایسا چومتے ہیں پیار کرتے بچوں کو ایسا ما قبل تو قط میں نے تو اپنے کسی بچے کو کبھی پیار نہیں کیا ایسا میں نے اپنے کسی بچے کو کبھی چوما نہیں فقال عمر میں کئی روایت کو جوڑ کے بعد بیان کر رہا ہوں یہ الادب المفرد اور ہے امام وقی کی کہا کہ فقال عمر ان اللہ عز لا يرحم من عباده اللہ ابرحم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے انہیں بندوں پر رحم کرتا ہے جو دوسروں کے ساتھ میں اللہ کے بندوں کے ساتھ میں بھلائی کا معاملہ کرنے والے ہوں ابراہ بر کا معاملہ کرتے ہوں. نیک مزاج ہوں نیک دل لوگ ہوں جو لوگوں کے ساتھ بلائی کرتے ہوں اللہ اس پر ہی رحم کرتا ہے فنت اب سی اور ایک روایت میں بل و منینا اقل اور رحمت تیرا یہ حال ہے کہ تو اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتا تو عام مسلمان ایمان والے ان کے ساتھ تو تو اور بھی کم رحم کرنے والا ہوگا لا ہمارا اہد واپس کرو یعنی اہدہ واپس دے دو لا تعمل لعملن ابداً تو میرے لیے کبھی کام نہیں کرے گا یعنی تم میری طرف سے آج کے بعد کسی ذمہ داری پر نہیں رہو گیتمت نے اس آدمی کو وہاں سے کیا کر دیا معذول کر دیا عہدہ دے کے واپس ہٹا دیا کیوں تو اپنے بچوں سے پیار کرنے والا نہیں ہے اپنے بچوں پہ تو رحم نہیں کرتا ہے عام مسلمانوں پہ کیا رحم کرے گا کیونکہ طبعاً آدمی اپنی اولاد پر زیادہ رحم کرنے والا ہوتا ہے جب تیرا معاملہ اولاد کے ساتھ ایسا ہے تو, تو عام مسلمانوں پر کیا رحم کرے گا اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں پر رحم کرتا ہے جو لوگوں کے ساتھ بھلا سلوک کرنے والے ہوں تو انہوں نے اس کو معذول کر دیا امام البحقین نے اس کو روایت کیا اور الادب المفرد میں حدیث نمبر 99 پر شیخ امام البخاری نے بھی اس کو ذکر کیا اور شیخ البانی کہتے ہیں کہ حویث حسن درجے کی ہے امام وکی نے بھی میں اس کو روایت کیا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں پر وہی ذمہ دار بنے جو رحم دل ہو اور جو ذمہ دار بنے اسے رحم دل ہونا چاہیے ان کے ساتھ رحم کا سلوک کرنا چاہیے یہ نہیں کہ آپ مجرم کے ساتھ رحم کریں شریعت کا نفاذ اپنی جگہ ہے لیکن عام مسلمانوں کے لیے اس کے دل میں رحم ہونا چاہیے اس سے آپ غور کریں ہے تمر کی تصویر لوگوں کے سامنے کیسی ہے بہت سخت ہے ایک دم غصے والے شیطان بھی ڈر کے بھاگنے والا ان سے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھیے کتنے یعنی منصف مزاج بھی تھے اور کیسے رحم دل تھے کہ انہوں نے ایسے آدمی کو ہٹا دیا کہ جو لوگوں پر رحم کرنے والا نہیں لگتا ان کو اس سے معلوم تھا کہ وہ کتنے رحم دل ہوں گے مسلمانوں کے لیے یہ بھی سوچنے کی چیز ہے بعض اوقات انسان اصول کی وجہ سے بعض کا سخت ہوتا ہے لیکن اس کے دل میں نرمی ہوتی ہے اور وہ خیر خاں ہوتا ہے ایسی لوگوں میں سے تھے اگر امام شریعت کا نفاذ نہ کرے تو کیا ہوگا اگر مسلمانوں کا حاکم شریعت کا نفاذ نہ کرے کیونکہ سب سے بڑی چیز یہ کہ شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے یعنی کہ لوگوں کی خوشی کے لیے وہ غلط کام کرے نہیں شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی علم کہتے ہیں اکبل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال علیہ مہاجرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ اور کہا اے مہاجرین اے کو اگر پانچ چیزوں میں تم مبتلا ہو گئے تو اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ تمہیں اس میں مبتلا نہ کرے کہا پانچ چیزیں کیا ہیں لم تظہر الفاحشت في قوم قطر حتی یلعنو بها جب کسی قوم میں بے حیائی یعنی زنا یا زنا کی اسباب عام ہو جاتے علانیہ ان کا لوگ احتمام کرنے لگے حتی یعلنو بها حتی یعلنو بها علانیہ طور پر کرنے لگے الا فشعہ فیہم الطاعون والاوجاع اللتی لم تکن مضد فی اسلافہم اللذین مضوون جب لوگ علانیاں زناکاری کاری کرنے لگے یا زنا چھوٹے بڑے ساری شکلیں زنا کی بے پردگی شیلے کی ساری چیزیں آتی اس میں یہ کرنے لگے زنا اور اس کے اسباب کا اہتمام علانیاں کرنے لگے تو ان میں تاون کی بیماری پھیل جاتی ہے بلکہ ایسی ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں جو ان کے باپ دادا نے بھی نہیں سنی ہوگی ایسی ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے باپ دادا نے بھی نہیں سنی تھی آپ دیکھیے کورونا وغیرہ کیا ہے غور کرنے کی چیز ہے۔ ولم ينقصوا المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین وشدۃ المعونۃ وجور سلطان علیہم اور جب ناب طول میں کمی کرتے ہیں ڈنڈی مارتے ہیں خیانت کرتے ہیں لوگوں کے لین دن میں تو کیا ہوتا ہے الا اخذوا بالسنین تو قہد سالی سے قہد سالی کا آغاب ان پر ڈال دیا جاتا ہے وشدۃ المعونۃ اور ان کو پریشانی اور تنگ دستی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اور وہ جو سلطان علیہم اور بادشاہ کا ظلم ان, ان کے اوپر نافذ ہو جاتا ہے بادشاہ کی طرف سے سختی ان پر ہوتی ہے اور جب لوگ زکوۃ کو روک لیتے ہیں تو اللہ تعالی آسمان سے بارش کو روک لیتا ہے لم ترو اور اگر جاندار جانور چوپائے نہیں ہوتے تو اللہ تعالی ذرا بھی بارش ان پر نہیں برساتا ولم یعنی قدو عہد اللہ عہد ہی اور جب لوگ کوئی قوم اللہ اور اس کے عہد کو جو لوگوں سے دوسری قوموں سے دوسرے ملکوں سے انہوں نے عہد کیا ہے وہ عہد پورا نہیں کرتے ہیں یا اللہ سے جو عہد کیا اس کو پورا نہیں کرتے ہیں اِلَّا اللہ صلی اللہ علیہ یعنی جو ڈیلز اور ٹریٹیز اور پیکٹس ہوتے ہیں امن کے معاہدے ہوتے ہیں ان کو پورا نہیں کرتے ہیں إلا سلط اللہ من تو اللہ تعالیٰ ان کے دشمن کو ان پر مسلط کر دیتا ہے بعد ما اتنا مسلط کر دیتا ہے کہ وہ ان کے ہاتھ کی چیز چھین لیتا ہے ان کے ہاتھ کی چیز چھین لیتا ہے اور کہا ومالم تحکم امت کتاب اللہ جعل اللہ جب اور جب ان کے ائمہ کا ان کے حکام کا حال ہی ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو نافذ نہیں کرتے ہیں اللہ کے نازل کیوے کے کی مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کو آپس میں لڑا دیتا ہے آپس میں ان میں خانہ جنگی ہو جاتی ہے اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے سیل جام صغیر حدیث نمبر سات نو سو سے معلوم ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کے حکام شریعت کا نفاذ نہیں کرتے ہیں تو خانہ جنگی ہو جاتی ہے آپس کی لڑائی اور آپس کی دشمنیاں پروان چڑھتی ہے. ہے کہ جب انصاف نہیں ہوگا شریعت ہی تو انصاف ہے عقل سے ہونے والا انصاف انصاف نہیں ہوتا ہے شریعت کا نفاذ ہی آبد انصاف ہے تو اگر وہ نہیں ہوگا کتاب و سنت کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے لوگوں کے خصوصاً باہمی جھگڑوں میں تو پھر خانہ جنگی اور بغاوت اور دشمنیاں پیدا ہوگی اور امن ختم ہوگا تو معلوم ہوا کہ حاکم کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے تو جو حاکم کتاب و سنت کا نفاذ نہیں کرتا ہے تو ایسا ایسا حاکم اپنے ملک میں اپنی ریایہ میں خانہ جنگی کو فروغ دیتا ہے اب آئیے دیکھتے ہیں عدل کرنے والے حاکم کی فضیلت کیا ہے جو عدل کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سات لوگوں میں جو قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے اللہ کے سائے میں ہوں گے جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا ان میں سے ایک اس حاکم یا امام کو بھی ذکر کیا ہے جو عدل کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب اللہ یوم القیامت یوم ظل اللہ سات لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سایہ کون سا ہے عرش کا سایہ ہے ان, اس میں وہ سات لوگ ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے ان میں سے پہلا کون ہے امام العادل. عدل کرنے والا امام مسلمانوں کا حاکم جو عدل کرتا ہے لوگوں کے درمیان اور پھر آپ نے دوسرے بھی لوگوں کو ذکر کیا وقت کی قلت کی وجہ سے میں ان کا تذکرہ نہیں کر رہا امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے بخاری میں چھ سو ساٹھ پر یہ حدیث موجود ہے کوئی تفصیل دیکھنا چاہے وہاں دیکھ سکتا ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المقسطین عند الله على منابر من نور ادلو انصاب کرنے والے قیامت کے دن نور کے منبروں پر ہوں گے اونچی جگہوں پر ہوں گے جہاں جو نور کے ممبر بنے ہوئے ہوں گے عن يمين الرحمن عز وجل رحمان کی دائیں طرف ہوں گے وكلتا يديه يمين اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں دونوں ہاتھ یمین اللہ حکم وہ لوگ جو اپنے حکم میں عدل کرتے ہیں جب کوئی حکم نافذ کرتے ہیں تو عدل کرتے ہیں و... حکمهم وما ولو. اور اپنے اہل میں اور جس جن لوگوں میں ان کو والی بنایا جائے جو ذمہ داری ان کو دی جائے اس میں عدل کرتے ہیں اپنے حکم میں اپنے لوگوں میں اور جن لوگوں پر ان کو ذمہ داریاں ان کو دی گئی ہیں ان تمام چیزوں میں کیا کرتے ہیں عدل کرتے ہیں تو عدل کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر فائز ہوں گے یہ ان کے لیے شرف اور عزت کی چیز ہوگی انہیں اونچا بنایا جائے گا آج واقعی عزت کے لائق ہوئے ہیں انہیں اونچا مقام آج ملا ہے قیامت کے دن امام مسلم نے اس حدیث کو کتاب المارہ میں روایت کیا ہے حدیث نمبر ایک لیکن سوال یہاں پر یہ ہے آخری بات میں ذکر کروں گا شاید وقت ختم ہونے میں ہے وقت ابھی کہ کیا یہ صرف حاکم کے لیے ہے کہ مسلمانوں کا امیر المومدین ہو مسلمانوں کا بادشاہ ہو کیا یہ اسی کے لیے ہے نہیں بلکہ یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جسے اللہ تعالی نے کسی نہ کسی ذمہ داری پر رکھا ہے اس تعلق سے اللہ مسنانی کہتے ہیں حدیث کے الفاظ پر غور کرو کہتے ہیں کہ مامناب دن جو بھی بندہ مسلمانوں کے معاملات میں سے کسی معاملے پر ذمہ دار بنایا جائے اور وہ اس کا حق ادا نہ کرے تو جب اس کو موت آئے تو وہ لوگوں کے لیے خیر خواہ نہ ہو تو ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا تو کہتے کہ مام ان ابدن میں اشارہ ہے کہتے مام ابدن یشم يشمل رول ان حکمن اس کے حکم میں یعنی حکمی طور پر اس میں مرد اور عورت دونوں آتے ہیں یہ صرف بادشاہ گری نہیں ہے یہ حدیث اس, اس حدیث کے مطابق اس حدیث کی بنیاد پر کہ المر اتو کہ ایک عورت بھی اپنے شوہر کے گھر پر نگراں ہیں اپنے شوہر کے گھر پر کیا ہے اس کو بھی رائے بنا ہے اللہ تعالی نے تو رائیت اس کی بھی ہے اور اس سے بھی اس کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے اپنا حق ادا کرتی ہے کہ نہیں اور پھر شوہر بھی جو گھر کے اوپر ذمہ دار ہے اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ کہیں نہ کہیں ہر انسان کو جہاں اللہ تعالی نے کچھ ذمہ داری دی ہے اور کچھ لوگوں کو اس کے ماتحت کیا ہے ان کے ساتھ وہ بھلائی کا معاملہ نہیں کرتا ہے خیر خائی کا معاملہ نہیں کرتا ہے ان کی دین و دنیا کے مسالح کے اعتبار سے ان کی اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا ہے قیامت کے دنوں پکڑا جائے گا اس سے پوچھ ہونے والی ہے تو یہ بات اللہ مسلمان نے کہی ہے اسی طرح سے یہ اپنی کتاب التنویر میں انہوں نے کہا ہے جو جامع صغیر کی شرح ہے اسی طرح سے کہتے ہیں کہ ریت کی ذمہ داری جس پر اللہ نے اس رائی بنایا ہے اس رعیت کی ذمہ داری نبھانا تو کہتے کیا مراد ہے کہتے اللہ اللہ نے اس کو رائی بنایا سرپرست اور نگراں بنایا کا <نَفَرِن> امیر سفر اس میں امیر بھی آتا ہے چاہے سفر میں وہ تین لوگوں پر امیر بنایا گیا ہوتی <زَوْجِحَا> اور عورت بھی اس میں شامل ہے داخل ہیں جو اپنے گھر کے اوپر نگ ہیں اور اس عورت کے اوپر شوہر نگرا ہیں تو اس میں سبھی لوگ آ جاتے ہیں جنہیں کوئی نہ کوئی ذمہ داری ملی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلین کلول اور رائت ہی تم میں سے ہر ایک نگراں ہے سرپرست ہے اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا اب کون ہے یہ لوگ المام وہ مسول اور ہی مسلمانوں کا امام یعنی حاکم بادشاہ امیر المومنین یہ نگراں ہیں اس کی رعیت کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا وہ رج الوری وہ مسعن اور ہی آدمی اپنے گھر والوں پر نگراں ہیں اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا مسعول اور ریتیا عورت اپنے گھر والوں پر نگراں ہیں اپنے شوہر کے گھر پر نگراں ہیں اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا مالی سیدی وہ مسعول اور ریتی ہی اے خادم بھی اپنے مالک کے مال پر نگر ہیں اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا خادم بھی رائی ہے اس سے پوچھا جائے گا امام البخاری نے کتاب الجمعہ میں حدیث نمبر آٹھ سو ترانوے پر اور امام مسلم نے کتاب الامارہ میں حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو انتیس پر اس کو روایت کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر آدمی رائی ہے کہیں نہ کہیں اس پر ذمہ داری ہے اس سے پوچھ ہونے والی ہے تو یہ نہ کہیں کہ بادشاہی کے بارے میں حدیث ہے حاکم کے بارے میں حدیث ہے بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو فلا حاکم ایسا ایسا کر رہا ہے ہم سے پوچھا جائے گا ہم نے آواز نہیں اٹھائی آپ سے رعای کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا آپ سے آپ کی رعای کے بارے میں پوچھا جائے گا اس سے اس کی ریایے کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ اپنی ریایہ کی فکر کرو اس کی ریایہ کی نہیں آدمی دیکھتا ہے نا کہ بھائی فلا حاکم ہے فلاں ملک میں ہے فلاں ملک کے لوگوں کے بارے میں فکر اس کو ہوتی کہ ان کا کیا تو اپنے گھر والوں کے بارے میں فکر کر کہ ان کا کیا ٹھیک ہے ان کے لیے دعا کر تیرے ہاتھ میں کچھ اگر ہے ان کو نفع پہنچانے ان کے مسائل حل کرنے کے لیے کر لیکن یہ نہیں کہ تو حاکم بن جاؤ لوگوں کے لیے وہ فیصلے کرنے لگے جو تیری تیری تیری یعنی تیرے دائرے میں نہیں تو اس سے نہیں پوچھا جائے گا بلکہ اس سے پوچھا جائے گا جو مسلمانوں کا حاکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث غور کریں اس پر آپ فرماتے ان اللہ سائلن کل راعن عم استرعاہ اللہ تعالیٰ جس کسی کو کسی پر راعی بنائیں اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھنے والا ہے حافظہ امضیعہ اس نے اس اپنی رعایہ کی حفاظت کی اپنی ذمہ داری کی حفاظت کی یا اس کو زائے کر دیا اور آپ نے فرمایا یہاں آدمی سے پوچھا جائے گا اس کے گھر والوں کے بارے میں اب دیکھیے آپ نے بتایا رائی حاک بھی ہو سکتا ہے گھر والا بھی ہو سکتا ہے ہر ایک سے اس کے میدان میں اس سے پوچھا جائے گا آدمی اپنے میدان کی فکر کرے اپنی ریایہ کی فکر کرے اپنی ذمہ داری کی فکر کرے پھر چاہے وہ ڈاکٹر ڈاکٹر ہو کسی ہاسپٹل میں چاہے وہ یعنی کوئی پرنسپل ہو کسی اسکول کا چاہے وہ کسی ادارے کا ذمہ دار ہو چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ذمہ دار ہو اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں اور جو ذمہ داری اس کو دی گئی تھی اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا تو یہ جو حدیث ہے یہ بتاتی ہے کہ ہر ایک سے اللہ پوچھنے والا ہے جس کی ذمہ داری کوئی نہ کوئی تھی اس سے اس کا سوال ہوگا امام ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے اور سید ترغیب پر شیخ الادوانی نے حدیث نمبر 2170 پر کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ تو اسی لیے شیخ سال الفوزان حفظه اللہ کہتے ہیں فلمسؤولیہۃ عظیمہ۔ یہ بہت ہی عظیم مسؤولیت ہے ذمہ داری ہے۔ ولا ننظر الى سلاطین وننسى انفسنا ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے بادشاہوں پر تو نگاہ ٹکائے رکھیں لیکن اپنے آپ کو بھول جائیں۔ وہ ایسا نہیں وہ ایسا کر رہا وہ ایسا, کر رہ, وہ ایسا کیوں کر رہ? تو اپنے بارے میں سوچ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے سلاطین پر نگاہ رکھیں اپنے آپ کو بھول جائیں کل رائے و مسول ہی ہر ایک سرپرست ہے اس سے اس کے ماتہتوں کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے انتلا فلان تو جسے فلان کی رائت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا ان نما تس الم رائتی کا انتم قیامہ تُس سے تیری رائت کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا لہذا اس کی تیاری کر اس کی نگرانی کر اس کی حفاظت کر بسیلام میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر دو سو چھیالیس پر شیخ سول الفجا نے بات کہی ہے. لہٰذا ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سیاسی معاملات میں بہت زیادہ باتیں کرنے کی بجائے اپنے گھر کی حکومت میں ہم اچھے حاکم بنے اس کے بارے میں ہم سے پوچھ ہوگی اس کی فکر کریں یعنی کہ ہم سیاسی میدان میں حکام کے اوپر گفتگو کرنے بیٹھ جائیں اور اپنی حکومت میں ظالم بادشاہ ہوں اور ہم ان کا حق ضائع کرنے والے ہوں اللہ رب العالمین ہم کو سمجھتا فرمائیں اور اس بات اس بارے میں اپنی ذمہ داری کا احساس ہمیں عطا کریں اور اس کو پورا کرنے کی توفیق دے و ہفت السلام علیکم